بہت ساری جگہیں خالی ہیں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 يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبصم منهما ريجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تصاعون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا شديدا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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن قال يا رجل لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا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 کو کہا جاتا ہے نیک آمان اگر انسان ایمان کے ساتھ اپنے اندر امان سوگا پیدا کر لے تو رب العالمین کا فرمان ہے شاید بہرحمان و گپتا پوری کائنات کے دلوں میں مومنوں کو اللہ تعالی محبوب بنا دیتا ہے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 جبر امین آئے اللہ تعالیٰ فلاح فنا فلا سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ میرے برائے کو ر تم بھی ان سے محبت کرو محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ملائے हैं تر مکرم محبت کرتے ہیں اور میں بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حکم میرے ساتویں اس آسمان کے سارے فرشتے بھی اس کو अपना محبوب بنا لیں اس کے بعد اللہ حکم دیتے دے, دے جب نیچے اتر جاؤ چھٹے آسمان پر چھٹے آسمان پر جبر عیل امینا کے اعلان کرتے ہیں اے آسمان کے فرشتوں فراہ منا فرا سے اللہ محبت کرتے ہیں مرائے کپور مکر محبت کرتے ہیں میں محبت کرتا ساتویں آسمان کے فرشتے سارے اس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم لوگ بھی اس سے محبت کرو اس طرح کے چھٹے آسمان پر پھر پاتنے پر کہ ساتو آسمان میں جتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں جن رہی زمین واپس اللہ تعالیٰ ہم نے سات ساتو آسمانوں میں اس کے محبت کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر اتر جاؤ زبریل زمین پر اترتے ہیں اور تمام مخلوقات کو ختم کرتے ہیں کہ فنا فنا سے اللہ محبت کرتا ہے منا قسط مختلف محبت کرتے ہیں اور ساتوں آسمانوں کے فرشتے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے زمین پر بسنے والی مخلوقات تم بھی اس سے محبت کرو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 ایمان کس کو کہتے ہیں ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان وہ ہے کہ ایک انداز کو مان لیا اس کی بھی ضرورت نہیں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا بس مومن بن گیا ایمان والا بن گیا آج ہمیں آدمی کے مختار کردار کو نہیں دیکھنا ہے اس کے خاندان اس کے ماں اگر مسلمان ہیں تو پیدا ہونے والی نسل کو ہم وہ سمجھتے ہیں اس کے کردار کچھ بھی آمار امار کچھ بھی ہو میرے بھائیوں اسلام نہیں ہے شریعت کے ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نمبر ایک تصدیق بل جنام. نمبر دو بقرار بل لسان. نمبر تین امل بل یا امل بل جوار. یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے جب یہ تین چیزیں آدمی اپنے پیدا کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے کہا جائے گا کہ ہاں یہ مومن ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سرکاری مومن تو بن جاتے ہیں سرکاری مومن جو ہے ہمارے ملکوں میں ان کو بھی مسلمان سبھی مسلمان اللہ کے یہاں مسلمان کا پنکھا ہے آدمی اللہ کے دعوت میں ان تین پر پیدا کرنے کے بعد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 جب ان تمام چیزوں کو سو فیصد دل سے سچا مان لیا تو اب اس کا دل سچا مان لینے کے بعد مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ اعترار جب تک کہ اپنی زبان سے اقرار نہ کرے اعلان نہ کرے اعلان کرے کیا اللہ کے اللہ معبود ہے اللہ کے جتنے معبود ہیں سب کے سر دنیا میں کافی معبود ہیں اللہ ع کا مستحق نہیں ہو سکتا آپ زبان سے آپ نے اپنے دل سے تصدیق کیا اور زبان سے مال کے ذریعے اس کو سچا ثابت کر دیں ایسا نہیں کہ جن سے تصدیق کر لیا زبان سے اقرار بھی کر لیا شناختی کارڈ میں بھی آ گیا لکھا جا چکا اللہ اگر نکاح آگے میں لکھ دیا گیا مسلمان ہے مسلم ہے لیکن اپنے کردار اور اپنے شاہری آمار سے ابھی تک جس شیل کو سچا مانا جس شیل کی سچائی کا زبان سے قرار کیا ابھی تک اس نے اپنے عمل سے لاہی نہیں ظاہر کیا اپنے آمار میں نہیں لایا وہ ابھی پکا موبی نہیں بن سکا کے بعد عمل عمل کیا ہے اللہ رب العالمین العالمی جب آپ نے اللہ کو اپنا تسلیم کر لیا رسول کو چھکا مان لیا اور اس بات پر یقین کر لیا کہ نہ جاؤ اللہ کی توحید پر اور نہ کسی سنگر کی اعتبار پر ہے تو آپ اگان ہو تو پانچ وقت کی نماز کے سابت کرنے ہم نے سچا مان لیا ہے سچائی نہ کرے اور کرے تب تک میرے بھائی اس زمان سے کہنے سے گیڑے سے امیت نہیں ہو سکتا اور گیرے میں نمایاں نہیں کر سکتا اللہ کہا جاتا ہے یہ چیزیں تین تین نہ اور سے سے کیا لیکن دل سے نہیں کرتا تصدیق کرتا اس کو منافک کہا جاتا ہے منافکوں سے جوڑے شلق کو دل میں چھپائے اپنے تصدیق سے مسلمان نہیں ہوتا کا ہی رہا کرتا ہے. پر پاس میں ایسے سے بہت ساری دلیے موجود ہیں ایک انسان سے نہ کرے اپنے ایسا ایسی تصدیق کی کیا رکھتا تھا یہ تصدیق کافی نہیں ہے نمبر تین انسان اگر سے تصدیق کرتا ہے نقص اس وقت سے نہیں مل سکتا جب تک وقت تینے سینے اپنے پیغانہ کر لی ایک میرے بھائی میں دل سے تکلیف ہو نمبر دو زبان سے ترار ہو اپنے آدا کے ذریعے ظاہری طور پر اس پر امر کیا جائے ان تینوں کے ناموں چیزوں کے مجموعے لگا ایمان ہے اب میں میں آج اس انسان کرنا تو پڑتا ہے اور مرتا ہے لیکن عمل کون ہی کرتا عمل کرنے میں تیسری چیز جو ہے اس کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे भाई जिन्होंने सब छोड़ दिया सूद भी लेते हैं रिश्वत लिखाते हैं हैं हराम कामियां भी करते हैं लोगों का माल भी करते हैं हजारों गुना हजार बुराइया करते हैं लेकिन वो सिर्फ دور طور سارے آرام کام کرتا ہے ساری برائی کیا کرتا ہے لیکن وہ کسی برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کرما پہلے دے اور کلمہ کو میں جائے گا ہم کتنے بھی گناہ کریں گے اللہ بفار رحیم ہے میرے یہ ہے یا اسی طرح سے فرار اپنے کو بھروسا کر کے لیے توحید, توحید, توحید مکمل نجات کے لیے کافی نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے پرانی آلات پر غور کرنا چاہیے کہ توحیدانی اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا بن جائے اللہ فرماتے ہیں فمن ایسے جو اپنے ایمان پر اپنی اکیلے تک اپنی توحید تک بھروسہ نہاری ہیں. اُن کے لیے کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو, اور جو انسان چاہتا ہے کہ اپنے رنگ سے ملاقات کرے ایسے ملاقات کرے اس کا رب اس سے حضرت خوش ہو اس کا جو رب کی جنت چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے اپنے مالک کا محبول بننا چاہتا ہے اس کے لیے توحری کا ہی نہیں ہے شک سے بچنے کے ساتھ, ساتھ اسے چاہیے کہ کام نہیں ہےارے ہم خود ان آم ہندو و لوگوں کو نیت دیتا ہے. اور نمبر چار وہ تباہ خود صبر کرتا ہے اور صبر کی ترکیب کرتا ہے انسان کو بنا دے رہے. تو اس کے لیے ایمان ہے وہ ہمر سوال اور ایمان والے جگہ کو ہمر سال کرتے ہیں تمہارے بھائی میں ضروری ہے ایمان نمبر دوسری چیز جس کی, کی انسان اپنے اونچے نسب جاتا ہے عمل نہیں کرتا جیسے عیسائیوں نے عمل سارے نہیں کیا. اس کی جنت میں جائے گا تو چند دن کے لیے کہ سرمائے. سرمائے بھی ایک بڑا گروہ کر کے جنت میں سے بچنا چاہتا ہے اور نہرامکاری نہ ب... نہ سے بچنا چاہتا ہے اور آمان سامنا اور یہی کہتے ہیں ہم سیونک ہیں سید معاملہ نہیں ہے کس کا معاملہ ہے میرے یہ ایمان کے چھے ارکان. ابھی تو میں نے تصدیق ایسا رہے رمضان ہے تو پانچوں کا گیارہ مہینے صرف ہفتے میں ایک نماز میں ہفتے بنا نہیں پور نماز کی پابندی کرو عمل صالح کرو یہ ہے کہ مجوعے کے بعد ایمان ایمان کے چھ الفان ہیں جو بہت بڑا بڑا احمد ہی وہ قطب ہی وہ رسول ہی بل قطر خیر ہی, ہی بہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنا اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان رکھنا اسی طرح سے تقدیر پر ایمان رکھنا ہر قسم کی تقدیر جو کچھ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالی کے حکم سے پھر آخری چیز مزود مرتے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جان کے جائیں گے اس لیے اٹھائے جائیں گے وہاں پہنچ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے زندگی بھر کے ایک ایک لمحے کا ایک ایک منٹ کا حساب کتاب دینا ہے یہ ایسا اہم معاملہ ہے کہ انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ امارنے والی چیز ہو سکتی ہے وہ آخرت میں حساب کتاب کی فکر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے ضلع میں آخرت فکر پیدا کر دے کیوں یہاں نہ بار دے کر کے اپنی چاند چھوڑا سکو گے نہ اپنی اولاد اللہ <سؤال> تعالی یہ میرے ماں باپ ہے ان دونوں کو نہیں اچھا اللہ تعالیٰ بھیجا کہ پورے خان کا وہ تینسل اور بھی کرنی ہے جو کچھ ہم دنیا کے نا تھا کن کروی وا کاری اللہ سر بولے سے چھوڑے اللہ کیا فرمائیے کلو حسک نہیں ختم ہو جائے گی آج پتہ چلے گا میرے بھائی انسان کو فکر پیدا کر دے حضرت رضی اللہ تالاب عنہ انبیاء کے بعد سے سے اعلیٰ کوئی انسان لیکن کی فکر کی داری، ہے راستہ پکڑ کے ساتھ میں بھی بیٹھے ہوا ہوا خوش نصیب ہے تازہ بتا باغیچے میں جس طرح کا جو ہے اتنا چاہے سکھا لیتی ہے پھر اٹھ موڑ دیا اور دیوار کی طرف دیا جس سفر کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ بنائے جو اللہ کی عدالت میں تصدیق والا ان کے ادا کرا دے جو ان کی ان کو دور کر دے مخلوط کینہ تعالیٰ انتبائی متوہر سنت بنادے جو دین سے دور ہے اللہ ہمارا نے دین کے طریق کردی اللہ علیہ وسلم منہ و المسلمین و المسلمان امال اللہ رحمت اللہ ان اللہ اعمال بالعدل والحسان و ایتا اے الکرنہ و ایلہا علیہ سحل والمنکر والدل یعیلک اللہ علیکم تذکرون و اکر اللہ علیکم و اوحیلک رحمت اکبر